رب قام له لي اقراض عقب لي لو لم ننم مذ ذل حوال للمن كذب اخطأ سبحان الذي بضما <تصفيق> مل ملک رم سام السلام علیکم اللہ سلاد مجسم سیاح مکان سی سب جام نور مجم صلی اللہ علیہ وسلم گزار ہے جو کچھ پنا ہری قوت پیش کرنے تو دعا ہے رب العالمین مولا کرمایا ہاتھ آخر جیسے گوگا اس بندہ نا سیٹ میں نالی مام الملکی مسلم بدلا علیہ وسلم ہے مسلم دالی میں مقدس روحانیت سب کا روحانی پرماویدہ نگرانی آن والی رات روپ جی راشایا پانچ لاکھ ستائیس رجب پچھلے دماشل مبارک مچ پندرہ ناخیز میں کس طرح ناج سے سدائی ٹکڑے بیان کیتے سن اور اب اسے اگے بڑھا دیا پیسل مقدر تک ندیے کریم مسلم لا ہو گیا کلم کی مقدر سواری سے پہنچنے دے اندر جو واقعات جو موجزات اور جو ادرت ناخ ہر کے ساتھ مدیو ترین سل ہوئے فلم دکھائے گا پیش کر مقدر ترین سرکار کی سواری پہنچ کو یہ واقعات میں اتنے مسل اور اتنے مقبل اور اتنے عجیب اور غریب اور عجیب واقعات میں کہ بمشکل نا اس واقع مفت سر بک کرتے کو پیش ہو سک گئے پھر زندگی باقی تو نراش سروف کا اگلا قصہ بیتل مقدس سریف روزے کا پھر سناو گے بہت سورت وہ گراخ بجلی کی رفتار اور سواری محبوبے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس سوار سن اور جناب جبریل اور مٹائی علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام سرکار بھی ہمر کافی کے اندر سرکار میں لے کے جا رہے امام اہل لے مجدد دن میں ملک آخر کے متفا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کثیلا بے ریا کے اندر اپنے تخیلات آپ سے کانا تصورات میں جاگت پیش فرمایا ہے. یقیناً او بے مثال سال اور آپ اس کو محبت اور گوت اور شوق نرکار صلی اللہ علیہ وسلم والا آسودت ن پوری طرح جہر فرما رہے ہیں آپ فرما رہے نے جدو کمبلی والے حبیب کی سواری مقدس جا رہی سی تو چاند میں مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ یہ چاند اس وقت حبیب خدا کی مقدس سواری کے پیرہ لاکھ تو جیڑی مٹی اور کھا چل رہی سی اس مٹی اور اگر تو تا کے اپنے چہرے سے مل لینا تو امر سے حضور پرسائی رول سواری مقدس دی مٹی بھی برکت نہ ختم ہوتے پرسائی میں احتراسک بچ سحیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مقدر سے پہلوی ساخ اگر ضرور جی علیہ السلام تن دے چلتے اور سن اس خاص سہے سے ملتا تو حضور کی اس سواری کی خاچ کی برکت ل جنگ کا چہرہ خاص ہو جانا اس نے سدم کیا مت کتی تنگ بارہ نے جان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں سو گیا سیمت کتی پی کمروا کو سیمت کے بیمروں کا کوا گولر سی اٹھان لایا ملتے ملتے ملد مل سے یہ دار دبی دیش دار کے دال لایا ملد مل کے یہ دار دیکھ یہ داری سب کے along with the the <laughs> world. لہم سنی اگر ایسی اسلحم جی سے پیدا ہوتے جرا وسکار آپ کے اندر بہت سے جناب اس کے بعد بھی کرنے جائیے اور اس میں آپ کیوں صلی اللہ علیہ اللہ کن آپ کے نما کا ساتھ آئیں گے اپنے لوگوں کو کسی فل سے اعتراف کرنے والا کسی کم سے پراگر نقطہ سی نہیں کرنے والا رب بھی وی مشل چیز کا نشانہ بنادا ہے اس واسطے کہ رب کا حبیب نہ اپنے آپ بولتا نہ اپنے آپ کرتا برفی ایک میرے گھر کا مجھے ملا ہوگا لمبے بڑا میرا اپنی تھام مکو شریف ہونی کا جار کرے اردا رب بیما جس گئے یہ مشرق کیوں بن حضرت دے I'm going to get out تھا سرکار hari I don't call Let him کہ جی شاید پاس مستقل سرکار دو اپنے ہاتھ مبارک دین سڑے سونے نے مینو فرار دیتے میں جب خان سے اٹھا سرا کھلے رکھ دیکھا سچے کھبے نظر نہیں آئے بھول گیا تھا کہ میں سرنے کھلے رکھے سن جب میری بڑ گیا پریشان ہو کے پھر ستا وا پھر سرکار سارن کو شریف لائے سرکار نے فرمایا بھول گیا سر سر تھے رکھے سن جب فرمایا میں اٹھیا چیاحمدیل سرکار نے سات جنرل عمارت فرمائے سن سبیا سرکار دے گئے پر جگ کیا سامنے میں سبحان اللہ جگ کیا دیکھا آسر آدھے میں انہیں دو ساندر آپ کا تحران سی ہر گھر کے بہار کے لوگوں بلا ہر میں شاہ اللہ اور نے جب دو کوئی بندہ وہ اندر میں رکھے سر کمرے کے اندر باہر تالا سی جب دو کوئی بندہ دو رجو یا دو بجمے کے اندر سی سر تالا بھی سکھو گا اللہ نہیں سکھوا فرمایا ایک دن کئی بندے آ گئے انہوں نے میرے سے اعتراض کیا غلط وال بڑھائے تیرے کو کتنا میں کیا یار مالوڑے سندوکڑی چھوٹی لے کے باہر گئے جب سب سندوکڑی کا لوہا کھو گیا رب میں لگا دور بتائی میں ساتھی آ گئے پھر بند کرایا وی بدل نہیں جب بند کر کے ایک من گیا آپ نے پھر بدل آ کے سانس کر دی مشہور لوگ ہر تھان سے حاضر لے ساری ات کا پتا اٹھے میرے سرکار سامنے موجود ہوں لے لے انہیں نمال فرمائی جب سواری اگے بہی کملی والے فرمانے لے میں نے قومہ چی وھائی گئی آلمے عالم دن گئی مشالہ پتا باندیا وھائی گئی کرا کے بٹھائے گئے میں دیکھ میں سر کیوں میں تھلے چاٹی رکھی ہے پتھر بھی اتنے انہوں نے سر رکھے نے سر پتھر چن کے سر کو مار دے سر پتھر چپک ج جب پتھر ہٹا دے پھر اسی سورت بن جاتی ہے سر پھر ساگت سالت بنتے ہیں سر نکا کے پتھر مار طرح پتھر لگتے پھر انگلوانے پتھروں میں لوگ میں جلیل پوچھا دلی لو کری دوں جلیل میں چلی والے ساری امرے بہنوے ہو جب نماز در کے پڑ جاتا بن جا سکتا وزن پہ خوش ہو کے نماز تو نہیں نماز, نماز دے سن آ کے سرکار نے اپنیا مبارک اکانے میراج آگا منڈا دیکھا ہے جرا چاٹھی ماری جدو نماز آڈے نال کی حال بنتا ہے جنسے تین سال جانا کہ پنجم آئی کھڑے اسمی خرابی نماز ہوتی ہے پانچ ٹائم دی نماز وہ ہے جیسے اندر چمڑی والے حبیف دی اچان بھی ٹھنڈک سرکار نے اپنی اچھا aapri muqaddas zamanat par farmaaya farmaya be-nabaad yaad hai har mar mein khurrat mehraud bhi ay ummati ah ibrat lagwa kya hai khud nabi paas jharkar dekhne lag tur gaye sohne farishteyan woh nahi farmaye چھڑ دے کہ رکے قانون پورا ہو رہا سی وجہ قانون نے مجھے ان دینی ہے ہری خدا نے حالت روکھی بے نمازہ بچوں پتیا جا رہا ہے جیسے شاہ گل کر سنا دیا لکھ لکھیا ست سیواری لکھ لوہ رنگ سب نہیں روای پچوتا کرتے برگی کرشا لے کی ویلی سبق فرق پراٹن کی کر لے شا نے کیلی بس نہیں دنیا تے سرکار نے فرمایا میں اگے ودیا سواری اگے چلیم دیکھ ایک اور قوم دوجی قوم میرے مطلب دکھائی گئی تھی سنلہ کہ مورتان سن چھاپیاں لچکیا سن اور چھاپیاں لچکائی سنس کے مختلف لاپ دے رہے سن میں کچھ عرض نہیں لگی عورتوں نے ارکیتی کمی والے اور جی اپنی رتگار کو نہیں سن پسند کر کے آداب دا یہاں اسے ترکاتی لٹکا کے اس کے آداب دے لے پہ مسلمانوں بڑا اچھا اپنے گھر میں بھرتی ماری اپنی نو بچا رکیے سکولہ کار تو نہیں اس طرح لوٹی نہیں ہوئے حشر ہو گئی پھر لا پاس نوی نے رات بھی رات نے سجائی سرکار نے سوایا انہوں نے ساتھی نال فرشتہ لٹکا قیامت کر کے متعلق رکھو ہے فرشتے سر پہنتے سدا دے رہے سواری نے دیکھا تھے زمین میں پائے نے کوے ورگی نے پہ اتو فراؤن کی قوم فراؤ تو فراؤ کی قوم وہ اوپر ترتی ہے انہوں نے دارا نال کوئی لکار نہیں میں پوچھے کہتے بالو بے تو سپو ارد پینسی میرے خیال وہ سارے ایک لمبے پاس کی خیال ہے تو فیکٹری فوٹنا چل رہی جنوبی دودھ خوڑ سارے رب نے ارو لما پایا پوچھے جیسے سبے ہر ہم رب نے سر لما پا کے اندر سب میرے ساتھ میں سات چھویا گریبان کا خون سے فیکٹری واسطے کا دو ہزار تنخواہ دے کے پہا ہزار کا کام رکھا ہے ایک رہی پانا سرکار نے سنایا میں جاؤں دیکھا دنیا سنا بجاؤ اتنے مغرور پیسے پیچھے ہٹا ہو मोहम्मद रभी खता नहीं करी सरकार सुना मैं पता कई इतनी करवे देते हैं पिंडी के अंदर कई गुड़िया बलबस्त करवे दे रही है सूद देखो सोलर के बच जाओ کتا کبھی نستا کبھی کدھر ہاں جی جناب کا سر جناب چکر کھانا کب حالت سود اتنے ہال رب کا فرمایا ہاں جی فرمایا سرکار نے میرا گراف تو جانے دیکھے آئے جگہ نہیں دیکھی کھڑے بچ جی اس خدا کے ٹہرتے آداب کو پس لے لو کھی توبہ کر جائے پچھلا راس کروا دے گا کمی والے صلی اللہ نے فرمایا بہاری بی شام کٹن پائے حالانکہ فصل چھ مہینے بعد بڑھتی سرکار نے فرمایا میں پوچھا جبریل تو ہے جبریل ایک سرایا رب کے رستے کے اندر جہاد کرنا سب سو گنا کا کیا سویا اسے لے رب کے رستے کے جہاد کرنے والے لشکر فردانے <تصلح> را را ہے امریکہ جہاز نہیں جا امریکہ کا جہاد کرے گا جہنم جائے گا جہاز محمد لشکر صاحبہ جہاد جہاز جاسی امریکہ واپس تک امریکہ تے کے کہنے سے چڑھ کے پیچھے آ گئے جی کملی والے دیا جہاز آتا تو امریکہ جا آخر سے چار گل اپنی خیر بنا پر اس طرح بولی چکو تمہیں ابھی بھی وہی آخے پہ گاس ہے پیچھا بھی آخر پہ آخر ہے مگر یاد رکھ لے جی محمد ادبی غلام ہوتے ہیں دے سرکار کے تارک دن جہاد وال پشا نہیں ہٹتے تارک دن جہاد بادشاہ تھی جب جہاد واقع بیا پار مشہور گل حکم کشتیاں بار کٹ کے ساڑ دو ہزار شہرتے ہیں بڑی دور نے واپس نہیں جانا ملک خدا ملک رب کا ملک پشان بھی نہ سوچو جڑے سعودیاں ایڈا پہ پلن مسلمانوں کے بچے پہاؤ نے پیسے کچھ کر کے موٹر سائیکل خرید کر جہاں کے نام سے رقم کر کے تو اپنے مقدس تیار کرنے والے امریکہ کے کہنے پر سانس کرنے والے تو آپ چار ایسی تو سر اپنے آپ نے امریکہ میں آپ کا غلام سے خراب سات کی جائے ہٹ کے جا اسک دن جاگتا جن میں کہہ دیتے قدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مجاہدین ویک رب کے رستے کے اندر جہان کرنے والے سنی اپنا تک بال وہ جناب ہر میرے گلاب جینے سب بنجے نے شام لوکے کیا مطلب رب نے مثال سمجھائی وہاں نے ایم رات میں ادر دینا ابھی سرکار نے فرمایا میں ایک جڑے اپنے پاسے کا ماس کٹ کٹ کھڑے سن اپنے پاس کے دشک سڑ میں پوچھا کاؤ میں اردو سمیلا لیا امر تیرہ لوگ لو جی لوگ راگیلا شکوا کرتے سنتے بھٹ رہے سنی دوسرے دیا برائی کرتے دے عیب کل پیچھوں بیان کرتے سنی دلوڑ بن عیب بیان کرنا ہے من سامنے ایپ جان کری پاٹ سرکار نے دیکھا फिर हनुमान में फरमाना मैं अगर दिया अगे कौम देखी और है हो रहा पास जना कच्चा दोषकू दो के कच्चा दोशक खा रहे जरा सदगू पुछया खाने में कीड़िया पे दो सत रहे ने मैं पूछा जमीन एक किम सरकार में अल की जमीन यार सु حالی رشوت سکول سکون تعلیم ماسٹر سب کی حرام دی روزی حالات سب حرام خور اسے وپاری وپاری غرت دے وپاری ایمان دے وپاری پیروں دے شرم ہلا دے وپاری کڑیا ڈانس سکھا والے وپاری امریکہ کو ادا لے کے اس طرح مسلمانوں دے اندر پنگا فساد رچاون والے سندی کی اور ہاتھ پھیلاؤ والے ایک تو اجان زمانی ہو گئی قرآن فرمانے فورن تجارت چھڑ کے آ گیا اجان پہلی ہو گئے پران فرما جائے گا ماں میرے عمشہ دہلی اور میری بے بے دو، خریدو فروخت چبرو ہزار اس وقت جیری خریدو فروخت کرے گا جنہ منافع کما گا ایک حرام دب جائے گا دکان میں جبا مار کے بیٹھا جمے میں نہیں جا رہے جنا جن روز کما ہے حرام بھی حضور فرمایا انہوں نے دیکھا میں پایا روزی ہر بھی داڑھی بنتا ہے روزی حرام بھی ٹی وی ٹھیک کرتا ٹی وی روزی حرام بھی सरकार ने फरमाया हरा कि हरा समावाल क्यों जनाब एक दोष छद के कच्चा गंदा दोषारे सड़ी मैं पूछा कौन लोग अरुणी जा रसूल जे हाला कि हराम दिरो वाले ने اللہ حالایا جا رہا گیا میں کچھ لائے خوشبو کری آئی یا رسول اللہ, اللہ <SR>. خوشو ماری جی کر نے سر تنگی کرنی بچوں کی نوکری کرنی سی ہر آؤ ای مارکیو الگ کی نار سن لا بیماری سی مسلمان اداری ایمان دس کنگی ہاتھے لاسا سرون اللہ کے نام لال سروا ان دکھنا ہلاک ہو جائے जब फिरा बच्ची ने ए माई दस साहब नीरा नाम रिजलारी माई गाय लगी हा मेरा रास्ते भी मैदान करवाओ پیوں کا نام اللہ <متصف> آج کا خدا سیل ازیر واقعہ سرکار نے فرمایا جیل ملان کسا فرمایا لو فرمایا اس لا ملی ماری لے جب کھل گئی باہر آ گئی بس پیسی کیونکہ اس کمشکا کلو نے دسیا فراؤن کی بتی لوگ سرو دے پی ٹائم لگی گئی ساڈے گھر کے اندر ساڈے تین منگی خدا نہیں مائی کا بیٹا سی جمان ایک ماسو بچا سی ایک خان تھی گھر والے ساری بال خدائی دا مالشا <سؤال> ساری <سؤال> بھرتی بھی بارشائی کرتا انہیں آخیا شیفے کا تنا پگلایا جاؤ माई को सजा दे माई आज छाई पर हम लोग नहीं छोड़ सकते कोई आज वर्गा नहीं सी ना माई आज वर्गी सी तो तूने नोटा की झलक रखा नहीं आखिर बारिश आई انہیں سرتی ایک دینی تھی اچھا لائے لال خدا خوشبو کیم بھی ہزار سال گزر گیا ہزار سال تو بعد بھی مائی دیا خوشبو چنیاں خرید कार जब उसमारी कड़ा के करीब लिया गया बेटा भी को ले खामद भी को ले खामद नू पाया फिर बेटे नू पाया हम मारी मारी भी आई हर में ना सुना बच्चा चुके مائی کے گا پہ پریشانی آئی اپنے اچھا پروشنی ہے جب مچھلی کلی لینی بندر چکی دلا مچھی کلی لینی با سارا دن چکی دا بچوں نے گاسو بچا بولو کائی والا بتا سائی معصوم بچہ گوشت کا سے کہوں ہے یا حضرت اس کا السلام کلام کی تھی بچپنے یا حضرت یوسف علیہ السلام دے وہ بچے وہ بھی بچپنے میں بول رہا تھی